فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجم اوسط جلد ایک صفحہ چار سو ستانوے فور نائن سیون حادث نمبر ون ایٹ تھری فائیو ایک ہزار آٹھ سو پینتیس جس نے کتاب میں مجھ پر دور پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخش کی دعا کرتے رہیں گے الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد وبرک وسلم ہمارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوساف بے حد و بے شمار ہیں آپ کے خصائص آپ کے خصوصی اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب استراحت فرماتے آرام فرماتے آپ سوتے تو چشو مبارک یعنی آپ کے مبارک آنکھیں تو سوتی مگر دل بیدار رہتا اس خصوصیت مصطفیٰ کو حضرت امام جلال الدین سیوتی شافی علی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے خصائص القبرہ میں نقل کیا اور خود ہمارے اکالی سلاط اسلام کا ارشاد صحیح مسلم شریف میں ہے بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا اور اس لیے یاد رکھیے انبیاء کا سونا ناقص سے نہیں ہم سوتے ہیں ہم بے وضو ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم وہ جب سوتے ہیں ہمیں ہم پتہ نہیں ہوتا کس حال میں ہوں مگر انبیاء کرام رام علی مسلطل کا سونا ناقی سے وضو نہیں ہے حضرت سیم ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے یہودی رسالت میں حاضر ہوئے عرض کی اے ابو القاسم ہم آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے اگر آپ نے جواب دیا تو ہم آپ کی پیروی کریں گے آپ کی تصدیق کریں گے آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عرد لیا یہودیوں سے جس طرح حضرت یعقوب علیہ سلام نے اپنے آپ سے عہد لیا تھا یہود بولے جو بھی ہم کہیں اس پر اللہ کا ذمہ ہے ہمیں نبی کی علامت بتا دیں کسی بھی نبی کی پہچان علامت تو ہمارے آقا علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے اکالی سلاۃ اسلام کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل شریف بیدار ہے فرشتوں نے آ کے کچھ اس طرح کا کلام کیا اور ہمارے اکالی سلاۃ اسلام کے اوساف مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی آخری نبی آپ اول نبی بھی ہیں پیارے نبی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماہی نہیں لی انگڑائی نہیں لی اور دیگر امبیا کر فضیلت میں مشترک ہیں یاد رکھیے کہ جماہی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء شیطان کے تسلس سے محفوظ ہیں معصوم ہیں اور اللہ تعالی کو چھینک پسند ہے جو چھینک آتی ہے اس پر ہم ہمیں کہنا چاہیے الحمد اور بہتر ہے کہ الحمد العالمین کہیں اس سے بھی اچھا ہے کہ الحمد کل حال یہ کہیں اور اس کا جواب دینا یاد رکھیے واجب فورن بلا تاخیر جو سنے فورن کہے یا اللہ تو چھینک اللہ کو پسند ہے جماہی پسندے اب بعض لوگ وہ جب جماہی لیتے ہیں تو عجیب عجیب آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں تو ہمارے آک علی سلاط اسلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث سے جب کسی کو جماہی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے اب اس کی وضاحت علماء نے ہمیں یہ بتائی جماہی میں جب آدمی منہ کھولتا ہے نا تو شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے اس کے اور جو آواز نکلتی ہے عجیب و غریب یہ ہے شیطان کا کہا قح اور جماہی کے دوران جو رتوبت نکلتی ہے یہ ہے شیطان کا تھوک اب جماہی سے کیسے رکیں یہ اوپر والے دانتوں سے نچلے ہوٹوں کو دبا لیں اس سے انشاءاللہ جماہی رک جائے گی اور منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں اور یہ تصور کریں کہ انبیاء علی مسلاط وسلام اس سے محفوظ ہیں انبیاء کو جماہی نہیں آتی تو بھی فور جماعی رک جائے گی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صحبی وبارک وسلم کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہمارے آقا علی صلاحت وسلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا قد مبارک مائل بدرازی مگر جب ہمارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم لوگوں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو آپ سب میں بلند نظر آتے سبحان اللہ یہ آپ کے مقدس اوساف میں سے کد مبارک تو آپ کا درمیانہ مائل با درازی تھا مگر جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو سب سے بلند ہمارے اکالی سلاۃ اسلام ہی نظر آتے سبحان اللہ حضرت انس رضی اللہ تعلیہ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ ولی وسلم نہ بہت زیادہ لمبے نہ پست قد بلکہ درمیانی قد والے تھے آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا جب چلتے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے سبحان اللہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت نہ پس قد بلکہ میانہ قد تھے بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا یعنی چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کسی بلندی سے اتر رہے ہیں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کر اللہ تعالی وضہ الکریم فرماتے ہیں میں نے حضور کا مثل یعنی آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا کو ہوتا تو مولا مشکل کشا دیکھتے ہے ہی نہیں کوئی آپ جیسا الا حضرت شان مستفیٰ بیان کرتے ہیں تیرا قدے مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے یعنی یہ آپ کا سراپا گویا رحمت کی ڈالی ہے اور اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کی بنا پر آپ کے وجود مفروث سے ڈالی ہے ساری کائنات پر اللہ کی جو رحمت نظر آتی وہ آپ کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے اور آپ ہی کی ذات پاک ہے جو دونوں جہانوں کے لیے مجسم رحمت ہے ہمارے اکالی سلاط والسلام کے اوساف مبارکہ اور خصائص مبارکہ میں یہ بھی ہے آپ کے بدن مبارک پر مکھھی نہیں بیٹھتی تھی سرحان اللہ ہاں شہد کی مکھی تو حاضر ہوتی تھی باتیں بھی کرتی تھی جب میرے اکالی سلاۃ والسلام نے شہد کی مکھھی سے پوچھا تو شہد کیسے بناتی مصنوعی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا تو شہد کی مکھھی نے عرض کی حضور تو سب آپ پر دور پڑنے کی برکت ہے میں مفہومن عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم چھتے سے گھر کی طرف جب ہم باغ سے چمن سے چھتے کی طرف گھر کی طرف آتی ہیں تو کڑوے کا کسلے جو رس لے کر آتی ہیں پھر آپ پر درود پڑتی ہیں تو آپ پر درود پڑنے کے برکت سے وہ میٹھا میٹھا شہد بن جاتا ہے سبحان اللہ ہمارے اکالی الصلاۃ السلام جانوروں کی بولی بھی جانتے جانوروں کی بولی اللہ اکبر آپ تو فرماتے ہیں کہ اہد ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہد سے محبت کرتے ہیں ایک پہاڑ کی محبت میرے نبی پر پوشیدہ نہیں آپ کی میری کیا پوشیدہ ہوگی انہیں معلوم ہے کون میرا امتی کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے کتنا فالو کرتا ہے میرے ارشادات پر کتنا عمل کرتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گرو تو میرے اکالی سلا تو سلام کہ بدن مبارک پر مکھھی نہیں بیٹھتی تھی دوسری مکھی جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے جو پھوڑے پھنسیوں پر گندگی کے بیٹھتی ہے اور ہمارے اکالی سلا تو سلام کو کبھی مچھر نے نہیں کاٹا کبھی کھٹمل نے نہیں کاٹا کبھی آپ کے مبارک کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑیں کیوں کہ مکھیاں جوئیں یہ گندگی اور بدبو کی وجہ سے ہوتی اور میرے نبی تو ہر طرح کے اس طرح کے معاملات سے پاک ہیں اور آپ کا بدن اطہر خوشبودار ہے سبحان اللہ میرے اکالی سلاط سلام کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ جب میرے نبی میرے آقا میرے شفیع میرے وارث میرے مولا صلی اللہ علیہ والی وسلم چلتے تو فرشتے آپ کے پیچھے چلتے تھے بغورز حفاظت یہاں تو باڑی گارڈ رکھے جاتے ہیں نا سیکورٹی گارڈ رکھے جاتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور فرشتے بغرض حفاظت آپ کے پیچھے چلتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرمایا کرتے صحابہ اکرام علیہ ردوان سے تم میرے آگے چلو میری پیٹھ فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو رشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایا تمہارے لیے سان ہمارے اکا علیہ صلاحت اسلام کے اوصاف بے شمار ہیں کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا وہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا کما حق کو ہو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرما دیں ہم اقلی سلاد اسلام کے سچے چاہنے والے ماننے والے ہو جائیں ان کے ارشادات ان کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے والے اور عمل کرنے والے ہو جائیں تھون کا سلسلہ سترہ دسمبر کو ہو رہا ہے اور ہم سب نے اس میں حصہ لینا ہے اچھے اچھے کے ساتھ جامعات المدینہ اور مدرسۃ المدینہ للبنی للبنات یعنی مدنی منوں کے لیے مدنی منیوں کے لیے ملک میں بیرون ملک میں قائم الحمد الحمدللہ مدرسۃۃ المدینہ یہ دو ہزار سات سو سے زیادہ چل رہے ہیں داو اسلامی کے تحت اور ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ مدنی منی اور مدنی منیا اس میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ للہ جامعات المدینہ للبنا جس میں مدنی منیا عالمہ بن رہی ہیں بچیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں الحمدللہ علم دین حاصل کر رہی ہیں اور جامع المدینہ لل بنی جس میں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں سے علم دین حاصل کرتے ہیں یہ دونوں ملا کر پانچ سو چھبیس سے زائد ہیں کم و بیش پانچ سو چھبیس اللہ ہزاروں طلبہ پڑ رہے ہیں اور خرچہ کروڑا کروڑ روپے کا ہے تو اس کے لیے مدنی احتیاط مہم ٹیلیفون کے سلسلے میں ترکیب کی جا رہی ہے اور ایک یونٹ صرف دس ہزار روپئے کا اللہ توفیق دے کے گھر کے ہر فرد کی طرف سے دیں اور ورنہ کم سے کم ہر گھر سے ایک صدقہ تو دیں ایک یونٹ تو دیں وہ جتنے بھی روپے دیں گے صدقہ دیا جا سکتا ہے مگر ایک یونٹ کی ترکیب تو ہم بنائیں جو کچھ ہمارے پاس سے اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اس کا حکم ہے اس کے حبیب کا حکم ہے زکاط کی صورت میں فطرے کی صورت میں پھر صداقات بھی دیں نفی صدقات بھی دیں دین کی مدد بھی کریں اور جب مدد کی جاتی ہے تو اللہ تبارا کا واطہ اسے اور بھی عطا فرماتا ہے دیکھیں سور ہوتا ہے قرآن پاک میں جا بجا اس کی یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب میں زیائے صدقات اس میں تو آیتیں حدیثیں حکایتیں کتنی برکات صدقات کے متعلق ہیں ان المسدقین صدیقاتی و اقرد الحردن حسن ادا احف الحم اجر کریم بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے لیے دونے ہیں دونے مینس ڈبل ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اچھا قرض دیا اچھا قرض کیا ہے یہ سعد اللہ فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی خزائن عین میں نے فرماتی خوش دلی کے ساتھ دیا اچھی نیت کے ساتھ دیا مستحین کو مستحقین کو صدقہ دیا اور راہ خدا میں خرچ کیا تو یہ آپ جو ٹیلیفون میں ایک یونٹ بارہ یونٹ پچیس یونٹ چھبیس یونٹ جتنے اللہ نے دیا جو توفیق ہے دیں گے اوروں سے لیں گے انشاءاللہ اللہ اس کا دونا پائیں گے اور اس کا اجر دنیا اور آخرت میں حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمیں دین کا کام کرنے کی اور اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم